السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہانی زبانی کے بہت ہی اچھے سمجھدار پیارے پیارے ساتھیوں خوش آمدید آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک مزیدار کہانی عنوان ہے تالا اور چابی جانتے ہیں نا سبھی کے گھروں میں موجود ہوتی ہے یہ چیزیں اس کہانی کو آپ نے لکھا ہے پروفیسر ایف ایچ فاروقی نے شیخ جی کی گلی کے نکڑ پر پرچون کی دکان تھی سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہو کر وقت گزارنے کے لیے دکان کا سہارا لے رکھا تھا ان کا کوئی بچہ نہیں تھا اور پچھلے سال بیوی بی کا بھی انتقال ہو چکا تھا شیخ جی وقت پر مسجد میں نماز پڑھتے دکان پر سودا سلف فروخت کرتے باقی وقت گھر پر آرام کرتے دوپہر کو بھی آرام کرنا ان کا معمول تھا دکان پر کام کرنے کے لیے رامو بارہ پندرہ سال کا ایک لڑکا بھی ساتھ ہوتا تھا جو دکان میں سامان کو تولنے اور پیک کرنے میں شیخ جی کی مدد کرتا شیخ جی کا گھر نزدیک تھا لہذا تین چار چکر گھر کے ضرور لگ جاتے تھے شیخ صاحب کے ایک کمرے کا چھوٹا سا مکان تھا لہذا شیخ صاحب دروازے کو تالا لگا کر چابی صحن میں لگے ہوئی کیل پر ٹانگ دیتے تھے کمرے میں معمولی سامان تھا لہذا شیخ جی کو اس بات کی فکر نہیں تھی کوئی وہ تالا کھول کر سامان لے جائے گا ایک دن شیخ جی نے تالا لگایا اور سہن میں چابی لٹکا کر دکان پر چلے گئے اس دن تالے میاں کا موڈ خراب تھا تالے نے جو چابی سے کہا کہ اس سے بہت تنگ ہے چابی نے وجہ معلوم کی تو تالے نے کہا جب میں آرام کرتا ہوں تو تم میرے پیٹ میں ہلچل مچا دیتی ہو مجھے کسی بھی وقت آرام و سکون میں اثر نہیں ہوتا دوسروں کے کر کہا. <تصفح> مجھے تمہارے پیٹ میں گھمانے والا کون ہے تمہیں معلوم ہونا چاہیے میں کسی دوسرے کے ہاتھوں میں مجبور ہوں اس دنیا میں کوئی بھی آزاد نہیں سب ایک دوسرے کے محتاج ہے تم یہ نہیں دیکھتے میں تمہارے پیٹ میں گھومتی ہوں یا کوئی طاقتور ہاتھ مجھے تمہارے پیٹ میں گھما ہوتا ہے میری تم سے کیا دشمنی ہے جو میں تمہیں آرام نہیں کرنے دیتی تالے نے غصے سے کہا مجھے کچھ معلوم نہیں ہے اب میں کسی طرح بھی نہیں کھلوں گا تم مجھے اب کھول کر دکھانا میں شیخ صاحب جی کو بھی دیکھ لوں گا وہ مجھے کس طرح کھولتے ہیں چابی نے بڑے نرم لہجے میں کہا تالے میاں بلا وجہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں تمہارا غصہ کرنا فضول ہے ہوش کے ناخن لو اور صبر سے کام لو دنیا کا یہی طریقہ ہے ایسا نہ ہو تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے تالے کا غصہ چابی کے سمجھانے سے بھی کم نہ ہوا بلکہ وہ چابی کو برا بھلا کہتا رہا جب تالا کسی طرح خاموش نہ ہوا تو چابی نے کہا تالے میاں کیا تم نے اونٹنی اور اس کے بچے کی کہانی نہیں سنی تالے نے کہا وہ کیا کہانی ہے مجھے بھی سناؤ چابی نے کہا ایک جنگل میں ایک شخص اونٹنی کی ناک میں کے بچے نے اپنی ماں سے کہا ماں میں آپ کے پیچھے بھاگ بھاگ کر تھک گیا ہوں آپ بہت تیز چل رہی ہے آپ کو ذرا سا بھی احساس نہیں میری چھوٹی چھوٹی ٹانگیں میں آپ کے ساتھ تیز تیز قدم اٹھا उठाकर नहीं चल सकता। آپ آہستہ آہستہ چلیں تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ آسانی سے چل سکوں اونٹنی کو بہت رنج ہوا اس نے پیچھے مڑ کر اپنے بچے سے کہا میرے بیٹے تم دیکھتے نہیں میری نکیل کسی کے ہاتھ میں میں جب آہستہ چلتی ہوں تو میرا مالک رسی کو زور لگا کر کھینچتا ہے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے مالک کے ساتھ تیز تیز چلنا میری مجبوری ہے ورنہ میں تمہارے ساتھ آہستہ آہستہ چلتی چابی نے تالے سے کہا تالے اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے ہر شخص دوسرے کا محتاج ہوتا ہے یہ دنیا کا نظام ہے جس طرح تم مجبور ہو اس طرح میں بھی مجبور ہوں زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہر ایک اپنے کام کو اچھی طرح سے کرے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کے مطابق کام دیے ہیں اس کی رضا پر راضی رہنا اپنا کام اچھے طریقے سے رہنا کرنا یہی اصل کامیابی ہے چابی نے بڑے پیار سے تالے کو سمجھانے کی کوشش کی مگر تالے میاں کا غصہ کم نہ ہوا بلکہ بڑھ گیا تالے نے چابی کی نصیحت پر عمل نہیں کیا تھوڑی دیر میں شیخ صاحب جب گھر آئے تو انہوں نے چابی اٹھا کر की کھولنے کی کوشش کی खुला। نہیں کھلا شیخ جی نے دو تین بار بڑی طاقت سے چابی کو تالے میں گھمایا مگر تالے میاں ناراض ہی رہے چابی نے ایک مرتبہ پھر تالے کی خوشامد کی مگر تالے میاں پر ضد کا بھوت سوار تھا تالے میاں اکڑے ہی رہے اور نہ نہ کرتے رہے آخر تنگ آ کر شیخ جی گھر سے نکل کر بازار گئے اور کرم علی لوہار کو بلا لائے کرم علی نے پہلے خود آرام سے کوشش کی اور جب تالا نہ کھلا تو اس نے اپنے تھیلے میں سے ایک بڑا سا ہتھوڑا نکالا تالے کے سر پر دو چار ہتھوڑے بڑی طاقت سے مارے تالے میاں کے دماغ ٹھکانے آ گئے اور تالا کھل گیا چابی نے تالے سے کہا اگر تم میری بات مان لیتے تو تمہیں اتنی تکلیف نہ ہوتی ضد کرنا غصہ کرنا بلا وجہ ناراض ہو جانا عقل مندی نہیں ہے جو بھی ایسا کرے گا پچھتائے گا شیخ جی نے تقریباً ایک گھنٹہ اپنے کمرے میں آرام کیا اور تالا لگا کر چابی کو کیل میں لٹکا کر دکان پر چلے گئے تالے نے کہا چابی تم ٹھیک کہتی ہو ہر کوئی دوسرے کے ہاتھوں مجبور ہے مجھ سے بڑی غلطی ہوئی میں تمہاری بات نہ مانی تو مجھے شیخ جی سے معافی دلوا دوں آئندہ میں ایسی حرکت نہیں کروں گا چابی نے کہا دیر آیت درست آیت کوئی بات نہیں اب تم آرام کرو شیخ جی تمہیں اب کچھ نہیں کہیں گے اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم مجھے یقین ہے کہ یہ جو کہانی زبانی کے پیارے پیارے ساتھی ہیں یہ چابی کی طرح عقلمند ہوں گے تالے کی طرح سخت نہیں ورنہ سر پر ہتوڑے پڑتے ہیں اللہ حافظ